اللہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له ونشہد ان لا إله الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فعرض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقال تعالى ومن يتع الرسول فقد أتاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العبدة من لساني يفطف قولي آمين يا رب العالمين جب کوئی قوم کسی قوم پر یلگار کرتی ہے کوئی ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرتا ہے تو وہ قوم وہ ملک صرف علاقے پر قبضہ نہیں کرتا اور صرف اس کی فوجیں غالب نہیں آتی اور مفتوحہ ملک صرف علاقہ جو ہے وہی مقبوضہ نہیں ہوتا اور مغلوب نہیں ہوتا بلکہ فاتح قوم جو ہے اس کی تہذیب بھی فاتح ہوتی ہے اس کا کلچر بھی فاتح ہوتا ہے اس کی سوچ بھی فاتح ہوتی ہے اور مغلوب قوم صرف اپنی زمین نہیں ہارتی بلکہ اپنا کلچر بھی ہار دیتی ہے اپنی تہذیب بھی ہار دیتی ہے اپنی فکر بھی ہار دیتی ہے پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے غالب قوم کے ساتھ ہم جہاں بھی غالب حیثیت سے گئے وہاں قوموں نے ہماری تہذیب کو اخذ کیا اور آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ہمارے نشانات وہاں ملتے ہیں. یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا جب ہم یورپین کی تہذیب کی یلغار کی لپیٹ میں آئے اور ہمارے یہاں برے صغیر ان کے قبضے میں چلا گیا تو اس کے نتیجے میں حاکم کی تہذیب میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے آدمی کو کشش محسوس ہوتی ہے ایک خاص طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہوا جو ذہنی طور پر شکست خوردہ طبقہ تھا کمپلیکس کا شکار طبقہ تھا ان کے سرخیل ہمارے یہاں تھے برے صزیر کے اندر سر سید احمد خان خود انگریزی کے دو حرف نہیں جانتے تھے وہ لیکن ہمیں کالے انگریز دے گئے وہ خود یوں پتا چلتا ہے کہ اگر انہیں سر کا خطاب ملا تو کوئی بڑی فلسفی قسم کی چیز ہوں گے اور بہت انہوں نے انگریزی میں کتابیں جو ہے وہ کی ہوں گی تصنیف کی ہوں گی انہیں الفابیٹکس بیٹکس آتے ہوں انگریزی کے تو آتے ہوں باقی انہیں دو جملے بھی انگریزی کے نہیں آتے سوچ اتنی مغلوب تھی ان کی کہ جب ڈپٹی کمشنر کے لیے ایگزم طلب کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر, اگر انگلستان سے انگلینڈ سے کوئی موچی اور نائی کا بیٹا بھی آئے گا ڈی سی بن کے تو ہمارے لوگ اس کے اطاط کریں گے اپنے یہاں کے لوگوں کے احتاط یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ وہاں سے لے کر آؤ یہاں اس جنجر میں مت مرو کہ کالوں میں سے کسی کو تم بناؤ اور یہی کا مقولہ ہے کہ چمڑی کے سوا ہر چیز, چیز کو انگریز بنا لو اس لیے یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے باقی ہر چیز کو انگریزیاں لو تم لوگ ان پر ایک دورہ پڑا کہ قرآن حکیم کو حاکم قوم کے لیے قابل قبول بنایا جائے اسے عقل کے قریب لے کر آیا جائے قرآن حکیم جو ہے وہ عقل سے ماں ہے ہم کس منہ سے اس قرآن کو لے کر انگریزوں کے پاس جائیں جو دلیل کی بات کرتے ہیں کسوٹی کی بات کرتے ہیں پر ارگو کرتے ہیں ہم اس قرآن کو لے کر نہیں جا سکتے ہمارے یہاں اربوں میں بھی ہوئے ہیں لوگ لیکن ہمارے یہاں برے صغیر میں سب سے پہلے وہ شخصیت تھی پھر پاکستان کے اندر غلام احمد پرویز صاحب نے ان کا جھنڈا لیا اور جو کسر انہوں نے چھوڑی تھی سر سید احمد خان صاحب نے انہوں نے اس کو انتہا پر پہنچا دی انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ حدیث قبول کریں گے جو قرآن کی کسی چیز کی فیور تو کرتی ہو کسی آیت کے سپورٹ کر رہی ہو لیکن اگر اس حدیث سے متعلق کوئی مواد قرآن میں نہیں ہے تو ہم وہ حدیث نہیں لیں گے قرآن کے نام پر انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا اب دیکھیں جب وہ اپنی مرضی کی کاٹ چانٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن حکیم میں تو سب سے پہلے جو ان کے سامنے دیوار ہے وہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی سلاح کا یہ مطلب ہے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلاح کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہتے ہیں یہ تو حضور سے ایسے ہی منسوخ کر دیا گیا ہے قرآن میں کہاں ہے کہ پانچ نمازیں پڑھو حدیث کو انہوں نے قرآن کے خلاف کہہ کر رد کر دیا اب وہ آزاد ہو گئے جس طرح چاہیں جو مرضی ہے چاہیں وہ قرآن کی آیات کو مانی پہنائیں جب بات آئی قرآن کی تو قرآن کو عقل کے خلاف کہہ کر رد کر دی حدیث کو قرآن کے خلاف کہہ کر چھوڑ دیا قرآن کو عقل کے خلاف کہہ کر چھوڑ دیا یہ کیسے عقل میں آتا ہے جی کہہ دیتے ازیر کا گدا مر گیا تھا سو سال مرارا اور پھر ہڈیاں جوڑنا شروع ہو گئی گوشت چڑھ گیا اور تین سو نو سال کوئی لوگ سوتے رہے یہ کیا ہے یہ تو کہیں بھی نہیں پڑھا رہے فزکس اس کو نہیں مانتی بایولوجی नहीं کو نہیں مانتی سائنس اس کو نہیں مانتی اور موسال کل نام کا ڈنڈا جی سانپ بن جاتا تھا لو بھائی یہ بھی ایک نئی بات یہ جماعتات کی قسم ہے اور یہ حوانات کی قسم ہے اور سرکار کی بدلی ہو جاتا تھا سائنس اس بات کو نہیں مانتی یا بدلی کر کے دکھاؤ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی فرشتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بندہ ہی فرشتہ ہوتا ہے اس لیے کہ فرشتے کا ایکس نہیں نا ہو سکتا ہے اسکین نہیں ہو سکتا ہے ایسی جی نہیں ہو سکتی زیادہ فرشتہ ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ جن نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے بس بندہ ہی جن ہوتا ہے جس کی طبیعت میں زیادہ بڑکیلا پن ہوتا ہے فورن اسٹال میں آ جاتا ہے وہ جن ہوتا ہے جی اس کا ماتا آگ ہوتی ہے بس آگ اس کے اندر بھری ہوئی ہے نہیں آدمی کہ کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے وہ جن ہوتا ہے اسی طرح سے دیگر معجزات آدم علیہ السلام کا مٹی سے بن جانا اسپانٹینیس حضرت عیسا علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ نہیں مانتے میری ہمت نہیں پڑتی جو غلام احمد پرویز نے لکھا حضرت مریم کے بارے میں میری ہمت نہیں پڑتی ہے کیا نہیں انتہائی بت بخش لیکن باہر والے انہوں نے معجزات کا ٹوٹلی انکار کر دیا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ قیامت کے دن یہ بدن نہیں اٹھیں گے اس لیے کہ اس کو سائنس نہیں مانتی عقل نہیں مانتی روزہ کہ کے حساب کتاب بھی روح کا ہونا ہے جنت جنم وغیرہ بھی یہ روح کی ہونی ہے بدن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بدن گیا ہو گیا کیوں کوئی دلیل دلیل یہ ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے یا کوئی بندہ نکال کے دکھو تمام معجزات کا انکار تمام معجزات کا انکار اور معجزہ کہتے ہی اس کو جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے اسباب عاجز ہو جاتے ہیں اس کا نام معجزہ ہے یہ کہتے ہیں نہیں اس کے عقل اور اسباب کے مطابق بیان کرو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا معجوزہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں یہ دونوں چیزیں عاجز ہو جاتی ہیں نام ہی اسی کا موجہ ہے عقل کو عاجز کر دینے والا اسباب کو عاجز کر دینے والا بھی بہت ساری کو باتیں ہیں انگریز گئے تو جاتے ہوئے اسی طائفے کے ہاتھ میں زمام اقتدار دے کر گئے یہ کلونی ہوئی ہوئی تھی گورے انگریزوں کے ہاتھ کے ذہن سے ان کی کراس بریڈنگ سے یہ کالے انگریز پیدا ہوئے اور یہ ان کی سیاست تھی تو کالے انگریزوں کے ہاتھ میں دے کر جاؤ یہ دبا کر رکھیں گے انگریز مارے گا مسلمانوں کو تو وہ شہید ہوں گے اور سینے کھول کر گولیاں کھائیں گے کالے انگریز سے مرواؤ نے مارنے والا بھی کوئی محمد علی ہوگا کوئی جرنل ازم ہوگا اور مرنے والے بھی جناب علی اسی قسم کے ہوں گے لہذا کوئی فساد نہیں پھیلے عقل عقل کسوٹی ہے ان کے پاس جس پر یہ قرآن کو پرکھتے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی ایک طرف کر چکے ہیں کہ حضور کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو حدیث قرآن کی کسی آیت کو سپورٹ کر رہی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ تو ہم مانیں گے یعنی جو ہمارے عقل کے مطابق ہے جو حدیث ہماری عقل کے خلاف ہے قرآن کی کسی آیت کی ایکسپلینیشن کر رہی ہے وہ بھی نہیں قبول رہی غلام احمد پرویز صاحب نے میں وقت کو مرکز ملت قرار دیا اور اسے اللہ اور رسول کا نائب قرار دیا الٹرنیٹ قرار دیا سبسٹیٹیوٹ قرار دیا تمام تشریعی اختیارات کے ساتھ اگر وہ مرکز ملت چاہے تو زکات کی شرح کو بڑھا دے کے جی ہمیں ٹیکسز زیادہ ضرورت ہے آئندہ پانچ فیصد جو ہے وہ زکات ہوگی اور اگر وہ مرکز ملت یعنی حکمران چاہے وہ یح خان ہو اور چاہے وہ ایوب خان ہو اگر وہ چاہیں تو کہیں جی اس سال ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہے جتنے لوگوں نے حج کی درخواستیں جی ان کا پیسہ ضبط کر لو اس سال حج ہم نے موقف کر دیا ہے اور وہ حج ساخت ہو جائے گا تمام لوگوں سے اس لیے کہ مرکز ملت نے اس کو ساکت کر دیا ہے اور مرکز ملت خدا اور رسول ہے لہذا ایوب خان سے جو بلندر کروایا ہے غلام احمد پرویز نے آئلی قوانین کے بارے میں اسلام کے دیے ہوئے تمام آئلی قوانین معطل کروا کر ایوب خان سے اللہ رسول کی جگہ اس کو بٹھا کر اس سے نئے قوانین دائد کرائے گئے پاکستان کے اندر شور سے طلاق کا حق لے کر پنجایت کو دے دیا آپ نے تین طلاقیں دے دی وہ یونین کاؤنسل میں جو ہے وہ سبمٹ کریں آپ اس کا جو سیکرٹری ہے یونین کاؤنسل کا وہ آپ کو بھی بلائے گا ایک آدھ آدمی ادھر سے بلائے گا اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں طلاق کو تو آپ کی طلاق ویلڈ ہے ورنہ واپس لے جاؤ بیوی بی کو جس کی جتنی بھی طلاقیں دے چکے ہو اور بہت ساری باتیں میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کسوٹی انہوں نے پکڑی ہے جس سے یہ قرآن کو پرکھنا چاہتے ہیں اور شریعت کو تولنا چاہتے ہیں خود اس کی اپنی استطاعت کیپیسٹی کپیس, کیا ہے عقل کیا ہے عقل ایک ڈیٹا پروسیسنگ فیسلٹی ہے آگے اس کے کچھ سورسز ہیں جہاں سے وہ ڈیٹا لیتی ہے سب سے پہلے ہم ان پر بات کریں گے حواس خمسہ جسے ہم کہتے دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے وہ ایکتا کے سامنے پانی کا ایک ہوز ایک جوڑ ہے ایک تالاب ہے اور باقاعدہ اس کے اندر ریت کے ٹیلوں کی ریفلیکشن بھی آتی ہے سامنے پتا چلتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب ہے لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہوتے آنکھوں نے غلط دیکھا ثابت ہو گیا آنکھیں غلط دیکھتی ایک ساتھ پانی کا گلاس لیں آپ اس کے اندر ایک پینسل کو آپ کھڑا کریں پینسل آپ کو ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے حالانکہ وہ ٹوٹی ہوئی نہیں آپ اسے ایک دفعہ باہر نکال کے دیکھیں سالم ہے پھر پانی میں رکھ ٹوٹی ہوئی اب علوکہ کھا گئی اس لیے کہ پہلی بار تھی نا اکل نے سمجھا پانی اب وہاں پہنچی تو وہاں پانی نہیں تو اسے پتا چل گیا کہ آنکھوں نے غلط دیکھا اور اس نے دیکھا کہ پینسل سالم ہے لیکن یہ کہ وہ آنکھوں نے ٹوٹی ہوئی دکھائی ہے یہ غلط ہے اب دوبارہ جب کبھی وہ سراب دیکھتا ہے آپ جا, جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی ایک فرلاگ دو فرلاگ آگے پانی سڑک پر نظر آتا ہے گاڑیوں کی ریفلیکشن بھی نظر آ رہی ہوتی پودے بھی سڑک پر نظر آ رہے پتا چلتا کہ آگے پانی ہے سمندر ہے پانی لیکن چونکہ آج کو تجربہ حاصل ہو چکا ہے ایک دفعہ لہذا جب آنکھیں بتاتی ہیں کہ پانی ہے تو وہ کہتا ہے نا پانی نہیں ہے ہے حالانکہ آئی کچھ دیکھ رہی ہیں جولے دیکھا تھا لیکن جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا نہیں غلط رپورٹ ہے یہ شراب ہے کہتی ہیں پینسل ٹوٹی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پینسل سالم ہے تمہیں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے, مجھے پتہ سالم یہ عقل ہے ثابت یہ ہوا کہ جو چیز عقل کے تجربے میں آ جاتی ہے اس کے بارے میں تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے لیکن جو چیز اس کے تجربے میں نہ ہو وہاں ہو کر کھا جاتی پہلی دفعہ ٹھوکر کھا رہی تھی پانی سمجھا تھا جب وہ تجربہ اسے ملا کہ یہ پانی نہیں سراہ ہے تو وہ تجربہ اس نے اپنی میموری میں فیڈ کر دیا آئندہ جب بھی وہ چیز دیکھتے تو فوراً اپنی میموری میں سے نکال کے اس کے ساتھ ٹیلی کر کے فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیتا نہیں یہ شراب ہے پانی نہیں لیکن اسے تجربہ ہوا نا لیکن وہ معاملات جن میں عقل کو تجربہ نہیں ہے ان میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے ٹھوکر کھائے گی ہمارے جو سینسز ہیں ان کی تعداد انہوں نے رکھی پانچ ہن سے اور آج کل یہ کر تقریباً آٹھ سے زیادہ ہو چکی دو پانی کی بالٹیاں بھری ہوئی پڑی ہیں آپ چھو کر ان کو گٹری ہے دو گٹریاں پڑی ہوئی ہیں آپ چھو کر دیکھ کر چکھ کر سون کر فیصلہ کر سکتے کہ وزنی کون سی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بڑی سمجھ کے وزنی کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھس بھرا ہوا اور جس کو آپ نے چھوٹی سمجھ کے کہہ دیا کہ یہ ہلکی ہے اس کے اندر لوہا بھرا ہوا آپ دونوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بھاری ہے اور یہ ہلکی ہے تو کس سینس کے تحت آپ کہتے ہیں چیک کے کہا ہے سن کے کہا ہے سن کے کہا ہے دیکھ کے کہا ہے وہ سینس کون سا ہے اسے کہتے ہیں جی مسکولر سینس ہے جی اور زلا پنٹوں کو جو کھنچا ہوا ظاہر جو وزنی اٹھائی ہے وہاں زیادہ کھنچاؤ آیا جو ہلکی تھی اس کو کم کھنچاؤ دینا پڑا اس کھنچاؤ کو رائٹ اور لیفٹ کے کھنچاؤ کو پروسیس کیا دماغ نے اور فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں زیادہ امپیر دینے پڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ وزنی جب آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جی مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو سوکھ اس کر اسے پتا چلتا ہے یا چک کر پتا چلتا ہے یا سن کر پتا چلتا ہے یا دیکھ کر پتا چلتا ہے وہ کون سی حصا جی انٹرنل سینس آٹھ سینس جو ہے وہ حد تک یہ نکل چکے اس میں اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی انسان کے اندر ایک حصے توازن ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو ڈگمگاتا ہے حالانکہ اس کی ٹانگیں دو ہیں اور جب انسان گوڑا ہو جاتا ہے تو بھی ڈگمگاتا ہے کیا بات ہے کہتے ہیں کہ انسان کے دونوں کانوں کے اندر وہ مادہ ہے وہ فلوڈ ہے جو اس کے توازن کو برقرار رکھتا ہے اور اگر ایک کان سے وہ مادہ نکال دیا جائے تو انسان اسی سائیڈ میں یا دوسری سائیڈ میں گر جاتا ہے توازن ختم ہو جاتا ہے وہ توازن رکھے ہوئے وہ پانی اسے حصے توازن انہوں نے کہہ دیا تو حصیات جو ہے ان کی خود اپنی ایک لمٹ ہے یہ غلط فیصلے پہلے میں نے کہا کہ آنکھوں نے دیکھا پانی وہ پانی نہیں تھا قلم ٹوٹی ہوئی دیکھی وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی گرمیوں میں کنویں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے نہیں کہتے ہیں جی گرم گرم پانی لے آؤ تازہ نکال کے پتہ یہ چلا ہے کہ سردی ہو یا گرمی کنویں کا پانی کا ٹیمپریچر ایک ہی ہوتا ہے یہ آپ کا پنڈا گرم ہوتا ہے باہر تو جب پانی ڈالتے تو آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے اور آپ کا پنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے پانی آپ نکالتے تو آپ کو وہ گرم لگتا ہے پانی کا اپنا ٹیمپریچر برابر ہوتا ہے جب آپ باہر نکالتے ہو تو سردیوں میں دھواں وہ, وہ پانی سے یہ گرمیوں میں بھی اٹھتا ہوا ہلکی ہوتی ہے سردیوں میں وہ شکیف ہوتی ہے زیادہ شکیل ہوتی ہے اور کسیف ہوتی ہے لہذا وہ دھواں اڑتا ہوا آپ کو نظر آ جاتا ہے وہ پانی بن جاتا ہے سامنے نظر آتا ہے لیکن ٹیمپریچر پانی کا ایک ہوتا پیریا کے سینسز جو ہے ان کی اپنی ایک لمٹ کان ہے کان پانچ ہزار ویو فریکوینسی جو ہے اس سے لے کر بیس ہزار ویب فریوینسی تک سن سکتے ہیں اس سے کم فریکوینسی یہ سن نہیں سکتے اور اس سے زیادہ فریوینسی پہ کان پھٹ جاتے ہیں جھٹکا برداشت نہیں کرتے اب چینٹیاں بولتی ہیں ہم ان کی آواز نہیں سنتے اس لیے کہ ان کی آواز جو ہے اگر ایسا طاقتور ریسیور ہو کہ جو ان کی آواز کو بڑا کر دے آپ کو اور پانچ ہزار فریکوینسی پہ لے آئے تو آپ چیمٹی کی آواز سن لیں گے آپ دیکھتے ہیں جو بھی ریڈیو ہے اس میں کلو ہر جو ہے وہ پانچ ہزار یعنی ترپن سے پانچ ہزار تین سو سے شروع ہوتا ہے تب آپ کو ریڈیو پر آواز سنائی دیکھیے اس وقت یہاں سارے سٹیشن آ رہے ہیں امر کوین بھی آ رہا ہے راسل خیمہ بھی آ رہا ہے بی بی سی بھی آ رہا ہے وائس امریکہ بھی ہم کیوں نہیں سن رہے ہیں کوئی ایسا آنا ہمیں مل جائے جو ان آوازوں کو پانچ ہزار تین سو پانچ ہزار فریکوینسی پہ وہ لے آئے ہم سارے سننا شروع کر دیں کوئی ٹرانسٹر لے آئیے کوئی ریسیور لے آئیے کوئی ریڈیو لگائیے یہاں پہ سارے یہیں آنا شروع ہو جائیں بغیر آپ کو خاموشی لگتی ہے ساری آوازیں موجود ہیں لیکن نام نہیں سن رہے ایک ریسیور چاہیے سوکھنے کی رس ہمیں چینی کی خوشبو نہیں آتی چیمٹی کو آ جاتی ہے مکھی کو آ جاتی ہے کیسے پہنچتی ہے ہاں اس کی خوشبو ہے نا تبھی تو نہیں آتی مسجد کے باہر ایک چیمٹی چل رہی ہو سکتا ہے وہاں اس دیوار پہ چل رہی ہو مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انکوائر کر دوں کہ وہاں کوئی چیمٹی نہیں ان کی استعداد لامحدود نہیں ہے آپ کو بخار ہوتا ہے آپ شہد کی چمچ بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کڑوا ہے حالانکہ وہ کروا نہیں آپ کو غلط رپورٹ دی گئی ہے لیکن وہ کیا کرے اس کا قصور نہیں اس کا اپنا آشر نشر ہوا ہوا ہے سینسز تو اس قدر قابل اعتبار پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں میں نے برازیل نہیں دیکھا لیکن مجھے یقین ہے کہ برازیل نام کا ایک ملک ہے کیوں یقین ہے نہ میں نے دیکھا اس کا کوئی شہر نہیں دیکھا یقین کیوں ہے اتنی دنیا کہہ رہی ہے اور اتنی دنیا کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی بلکہ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو وہ چیزیں جو ہماری ان دیکھی ہیں وہ زیادہ ہمارے یقین میں شامل ہیں یعنی وہ چیزیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں دیکھی ہوئی سے زیادہ اندیخی چیزوں پر میں نے لندن نہیں دیکھا لندن ہے میں نے ملتان بھی نہیں دیکھا لیکن ملتان ہے آپ سوہا اپنے شہر کے اپنے گاؤں کے کیا دیکھا ہے آپ لیکن آپ یہ بھی مانتے فلاح ملک بھی اور اس میں لڑائی بھی چل رہی ہے اور اس میں اتنے شہید ہو گئے اتنے قتل ہو گئے اور فلاں یہ کہاں سے آپ مانتے اس کا مطلب ہے کہ ذرائع ابلاغ ساری دنیا کہہ رہی ہے اتنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے مختلف ذرائع ہیں انفارمیشن حاصل کرنے اب جس نے سب سے زیادہ فطور مچایا ہوا ہے یعنی عقل جس کو کسوٹی بنایا انہوں نے قرآن کو پرکھنے کی اس کے جو ذرائع ہیں وہ تو اتنے آجے ہیں آپ کو بتا دیا گیا کہ غلط رپورٹیں بھی دیتے اور ساری رپورٹیں بھی نہیں دیتے پانی کا ایک بڑا ہوا گلاس ہوتا اس کے اندر ملین جراثیم ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہم ایون کے ایک ذرہ جو ہوتا ہے ایک ایٹم جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خود ہی نظر نہیں آتا ہمیں جب آپ کو روشنی کی کرن کمرے میں آئے اور اس کرن کے اندر جو اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے آپ کو ذرے نظر آتے ہیں ان کو ایٹم کہتے ہیں اس ایٹم کے اندر ایک مرکزہ ہے اس مرکزے کے اندر الیکٹران اس طرح گردش کر رہے ہیں چاہے وہ پتھر کا ایٹم ہو کوئی اور اس طرح گردش کر رہے ہیں جس طرح سورج کے گرد ہماری زمین اور بقیہ سیارے جو وہ گردش لیکن ہمیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ آئی کوئی نہیں تو یہ جو اس کے سورسز ہیں نالج حاصل کرنے کے انفارمیشن لینے کے وہ ڈس انفارمیشن بھی دیتے ہیں انفارم بھی کرتے ہیں اب یہ جو بیٹھی ہوئی ہے پروسس کرنے والی یہ اتنی آجز ہے پہلی بات یہ کہ یہ محدود ہے لا محدود کا تصور نہیں کر سکتی اس کے فائل آفس میں اس کی ڈسک کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ ٹیلی کر کے کسی کو سمجھے کا کہ رفل بے دے آ یہاں اس کی ڈسک میں کوئی کالا ہونا چاہیے تاکہ یہ کسی کو سفید کہے اگر یہاں کوئی مثال موجود نہیں ہے اس کی فائل کے اندر تو یہ عاجز ہے مثلاً کوئی استاد آپ کو یہ پڑھاتا ہے کہ ایک ملک ہے ایک ملک ہے لیکن نہ وہ میدان میں ہے نہ کوہستان میں ہے نہ صحرا میں ہے نہ کڑی میں ہے نہ خشکی میں ہے نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے نہ ماضی میں ہے نہ حال میں ہے نہ مستقبل میں ہوگا لیکن ہے آپ مان لیں گے اس اکلینڈ زب کا لیب ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے اسے حدود اربا چاہیے سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ کتنے میل لمبا ہے کتنے میل چوڑا ہے اس سے یہ بات کو سمجھتی اسے زمان اور مکان کی ضرورت ہے بات کو سمجھنے کے لیے جب تک زمان اور مکان میں ناپ کر چیز اس عقل کو نہ دی جائے اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ ان چیزوں کی محتاج ہے اب اگر اس کو وہ چیزیں دی جائیں اب دیکھیں جب اس کی استعداد محدود ہے تو اس کے ساتھ محدود کو ناپا جا سکتا ہے تولا جا سکتا ہے ماں باد تبھی آپ میٹافز کے معاملات جو ہے وہ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آتے ان کے معاملے میں یہ اندھی ہے آپ نے وزن کرنا ہے ہزار کلو گرام تولنا ہے آپ کانٹا جو آپ نے لیا ہے وہ صرف پچاس کلو تولتا ہے اب آپ بتائیے اس وزن کا کیا حشر ہوگا یا تو آپ کو سارے نو سو کلو گرام ضائع کرنے ہوں گے ہٹانے ہوں گے کہیں پھینکنے ہوں گے اور اس وزن کو اس کانٹے کے برابر کرنا پڑے گا جو ہوا جب انہوں نے قرآن کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا تو نائنٹی فائیو پرسینٹ قرآن ان کو معطل کرنا پڑ اس کی ایسی ایسی تعویلیں انہوں نے کی ہیں کہ خود عقل حیران ہے کہ یہ کر کے رہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹکل پچو سے یہ کہہ دیں کہ یار یہ پچپن کلو ہوگا سوئی تو رک گئی ہے نا پچاس کے کانٹے پر جہاں پچاس کلو گرام ہے وہاں اس کا کانٹا رکا ہوا ہے سوئی رکی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اپنی اٹکل چکا دیا پچپن کلو ہوگا پچہتر کلو ہوگا سوئی اپنی استعداد پر اصل اپنی استعداد پر رک جاتی ہے اس سے آگے آپ کے اٹکل پچا ما لاہم بے مل اے لزن زیادہ پرمایا بالدارہ کا علم ہوم پھر آخرت کے معاملات میٹا فزکس کے معاملات جو ہیں اس میں ان کا علم اٹکل پچو ہے. درک کس کو کہتے مجھے درک لگی ہے میں نے محسوس کیا ہے مجھے کہیں سے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے درک لگی ہے سماجی ہوتا ہے بڑی بارہ علمم فی الحال آخرت کے معاملات میٹا فزکس کے معاملات پر ان کا علم اٹکل پچو بل فی شک کی اس کا اگلا نتیجہ یہ ہو کہ شک میں پڑ گئے پتہ نہیں کتنا ہے دیکھنا جب آپ کا کانٹا پچاس کلو پر روک گیا ہے تو اس سے آگے تو آج کل پچو ہے کوئی کہاٹھ ہے کوئی کہے گا پینسٹھ ہے کوئی کہے گا پچپن کلو ہے لیکن آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے آپ ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے کہیں سے کانٹا مانگ کر لائیں لیکن سامان کی کیپیسٹی سے زیادہ بڑا کانٹا لے کر آتے ہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے پڑ جائیں ہمارے پاس پیسے نہ ہوں جو سامان نکالنا ہے گھر نکال کے جائیں وہ سے آئے گا جو کو گا اللہ کو گا وہ تو وہی ناپ سکتا ہے جس کو اللہ نے فرمایا وہ اللہ نا کم علما بہترین اسپوکس مین جو اللہ کے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی ترجمانی نہیں کر سکتا بل ہم فی شک مینا بلکہ وہ اس کے معاملے میں شک میں پڑ گئے کیونکہ عقل پر نہیں اترتی لہذا پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کتنا سامان ہے پچاس کلو ہے سو کلو ہے ساٹھ کلو پچاس کلو کے بعد تو شک کی شک ہے فرمایا بال ہوں انفارمیشن ان کا عقل فرام کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ عقل کے دسک کے اندر کوئی ایسا تجربہ موجود نہ ہو جس کے ساتھ وہ ٹیلی کر کے گئے کہاں یہ ممکن بال ہوں فی شک کے منہ بلکہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں بل ہو مینا بلکہ وہ اس کے ساتھ آخرت کے ساتھ اندے والا معاملہ کر رہے ہیں اندھا کیا کرتا ہے پھر ٹٹول کر دیکھتا ہے وہ ہو سکتا ہے رسی کو سانپ سمجھ لے اور سانپ کو رسی سمجھ لے اندھا جو ہوا اس کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جو وہاں بھی دیکھتی ہے یہاں بھی دیکھتی عقل کا تو معاملہ یہ ہے آج ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس مانتی ہے زمان و مکان میں بات کرو کہ آخرت کی زندگی کتنی ہوگی لہٰذا مولوی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ملین اینڈ ٹریلین سال کی زندگی اربوں خربوں سال کی زندگی حالانکہ وہ لامنت ہی زندگی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا ناپا اس کو جا سکتا ہے جس کی کوئی انتہا ہو کوئی چیز دس اٹھائے تو آپ اس کے دونوں سروں پر رکھ کے ناپتے ہیں نا جس کا سرا ہی کوئی نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے جی اربوں کربوں سال کی زندگی اس لیے کہ انسانی زین آج ہے وہ بغیر حدود کے بغیر زمان و مکان کے بات کو سمجھ نہیں سکتے اب جب عقل پر انہوں نے پرکھا معجزات کو And جہاں عقل آجز ہوتی ہے انہوں نے وہیں سے اس پر لوڈ ڈالا نوجز آپ کہتے کس کو عقل آجز ہو جاتی یہ کیا ہوتا ہے پل بھر میں وہ ڈنڈا ہے پل بھر میں وہ سانپ ہے غلام اب پرویز صاحب نے کہا کہ یہ سانپ واپ کوئی نہیں تھا اصل میں جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی نہ جا کے یہ کام کرو فرآن کی قوم میں تو علیہ السلام کو یوں پتہ چلا کہ یہ ذمہ داریاں ایک سانپ کی طرح جو ہے وہ اور انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا اجداز سمجھا گیا میرے گلے میں تو سانپ ڈال دیا الگ ویسے یہ بات اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں ڈالے گئے تھے وہ تو ایک فتنے والی آگ تھی مطلب یہ کہ انہیں یوں پتہ لگا کہ اگر میں نے یہ موقع بیان کیا تو ایک آگ ہے فیتنے کی جو بڑکی ہوئی ہے یہ کوئی فیزیکل آگ نہیں تھی جیسی آگے ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈی ہو گیا ایسی بات نہیں کیوں عقل نہیں مانتی اور اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو موجرا دے کر بھیجتا ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے دیتا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں جس کے سامنے سارے عاجز ہیں وہ رب الاسباب ہے اسباب بھی اس کے غلام ہیں ٹھیک میں اس کا نمائندہ ہوں اچھا اب لطف کی بات ہے کہ جب اللہ نے کہا سا کل باہر اپنے ڈنڈے کو دریا پر مارو تو اس کا مطلب کیا ہوا اپنی ذمہ داریوں کو دریا پر مارو اور جب کا دربیہ ساکل حضرت پتھر پر اس کو مارو فن فضر اتمین حسن تاشرت آئی اس میں سے بارہ چشمے نکلیں گے تو اللہ نے کہا کہ ذمہ داریوں کو پتھر پر مارو اور جب اللہ نے کہا کہ جادو جادوگروں کے سامنے القی معاف ہوئی یا مینے کا دائیں ہاتھ میں جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دو تو اس نے مراد کیا تو ذمہ داریاں جادوگروں کے سامنے پھینک دو دونی ایسی تو جی اس کی کرتے ہیں کہ عقل اس کو نہیں مانتے اصل اعتراض نے جہاں سے انہوں نے آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذور کیا مقام رسالت سے قرآن حکیم میں جتنی تعویلات جتنی ترمیمات اور جتنا مسخ اس کو اقلیت پسند نیچرلسٹ اور منکرین حدیث نے کیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قادیانیوں نے بھی قرآن کو اتنا نہیں بدلا ہے اس سے زیادہ انہوں نے بدلا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات جتنے کازیانی مانتے ہیں اتنے بھی یہ نہیں مانتے یہ صرف ایک باقیہ کی حیثیت دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا کام تھا خط ہمیں پہنچا دینا خط کے ساتھ اس کا کوئی طلب نے ہم خود پڑھیں گے کیا لکھو ہم اسی کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی صفے پہ ٹیک لگا کر یہ کہے گا کہ ہم تو اسی کو حرام مانیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے اور اسی کو حلال مانیں گے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے حالانکہ اللہ کی قسم میرا حرام کردہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کے اللہ کا حرام کردہ اور میرا حلال کردہ بھی اسی طرح جس طرح اللہ کا حلال ہے اور یہ مر جن لوگوں کو لگا ہے اور جو آج بھی لیڈ کر رہے ہیں اس کے اور گلاب نبی فروغ کے درسوں میں بھی جن کی لمبی لمبی گاڑیوں کے کتارے لگی ہوتی تھی وہ سارے یہ پیٹ بھرے لوگ آپ کو یہی طبقہ نظر آئے اب بھی یہاں بھی فلاں فورم فلاں فورم فلاں فورم, فلا فورم میں آپ کو یہی جنہیں کھانے کو روٹی مل جاتی ہے اور خدا بن گئے آپ کو کوئی بھوکا ان میں نہیں ملے اس لیے کہ بھوکے کو تو ویسے بھی نہیں لو اپنے پاس آنے یہ جب برے آتے ہیں برائی کی طرف ہوتے ہیں تو برائی بھی اپنی ایجاد کر کے یہ برائی کے موجب ہوتے ہیں غریب آدمی تو اس کو فالو کرتا ہے اور واضح کے طور پر برائی کو کر کے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بڑا تصور کرتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں پبلسٹی جو فلم دیتے ہیں وہ ٹی وی کے اندر اس میں وہ کسی خاص فنکار کو سگریٹ پیتا ہوا دکھاتے ہیں کسی خاص برانڈ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی جو سارا دن چار روپے بچاتا ہے وہ بھی وہ ڈبی لے کے پی اور اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے تصور کر کے میں بھی عمران خان بی ون آف دم کیا مطلب ہے دو کش لو اپنے آپ کو ان کے ساتھ شریک کر لو غریب آدمی جو ہے وہ ان کی برائی کو فالو کرتے اپنے آپ کو ذرا بڑا محسوس کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ برائی کے موجد ہوتے ہیں اور جب یہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دین بھی اپنا ایجاد کرتے داڑھی والے کا دین بھی انہیں قبول نہیں ہوتا چاہے وہ داڑھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ انہیں وہ قبول نہیں نہیں چاہیے یہ گانے والی کو سنتے تو بھی انٹرکان میں سنتے ہیں موروی بھی بلا کر انٹرکان میں ہی سنتے اپنا ایک نیا ایڈیشن نکالتے ہیں دین کا ہی نیا اسٹینڈرڈ نکالتے تاکہ اس نیچے نہ آنا پڑے کہا یہ کہ دیکھیں جی یہ جو احادیث ہیں جو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں قرآن کو چاہے وہ بخاری کی ہوں یا مسلم کی ہوں یا فلان کی ہوں ہمیں قبول نہیں ہم تو اسی کو مانیں گے جو قرآن کے اندر ہے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی نے جنرل پاور آف اٹارنی دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُحرمُ عَلَيْهِمُ وہ نبی ان کے لیے خبیص چیزیں حرام کرے گا ٹھیک تحریم کی پاور پھٹانی اللہ نے نبی کو دی ہے رسول اور اس چیز کو وہ حرام نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا اور رسول نے حرام کیا جب کسی کو پور بٹانی دی جاتی ہے تو یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ فلاں کو مکان بیچ سکتا اور فلاں کو زمین بیچ سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جس کو چائے زمین بیچ سکتا ہے جس کو چائے مکان بیچ سکتا نام نہیں کبھی بھی لکھا جاتا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز کے بارے میں چیزیں آرام کر سکتا ہے مالیات معیشت کے بارے میں نہیں یا نکاح کے بارے میں نہیں یا کھانے پینے کے بارے میں نہیں نہیں یہ ہر معلوم جہاں بھی خفاص ہوگی یہ نبی اس کو حرام کر سکتا ہے یہ جنرل پاور پٹانے جی. میں نے ان سے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو حرام ہے وہ حرام ہے تو قرآن میں تو کتا حرام نہیں پورے قرآن میں کہیں بھی کتا حرام نہیں کیا گیا کہا یہ گیا ہے حرمۃم المعیتا بلکہ ایک آیت وہ آئے گی جس میں فرمایا کلر اللہ تمیت اللہ مسکوحنظیر تین چیزیں ان سے کہہ دو کہ میرے پاس جو وہی آئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر ان تین چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں کی گئی کیا میں تھا دما مست بہتا ہوا خون اور خنجیر کا گوشت تین چیزیں جانکاری آپ کتا کیوں نہیں کھاتے قرآن میں تو کہیں کتا حرام نہیں کیا گیا وہ تو حدیث میں ہی حرام کیا گیا ہے بھی حدیث میں حرام کیا گیا ہے قرآن میں حرام نہیں کیا گیا ہے کہاں سے باغو گیٹ جتنا پھرو گے وہ کسی نے کہا کہا کہ پانی ہمیشہ پل کے نیچے سے ہی گزر کے ادھر جائے گا چاہے جتنا بھی گھوم لے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے اپنے احکامات نافذ کرانا چاہتے اسی طرح کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی یہ چیز تو عقل کے خلاف ہے عقل قصوتی، اگر عقل کام آ جاتی تو وہی کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھ اللہ تعالیٰ نے جمادات پیدا کی درخت پھر اللہ تعالیٰ نے حیوانات پیدا کی ان کے اندر کچھ خصوصیات جمادات والی ہیں لیکن حیوانات حیوانات ہیں جمادات نہیں یعنی وہ اپنی نسل کشی کرتے ہیں جمادات پودے اپنی نسل بڑھاتے ہیں ان کے اندر گروت پلتے بڑھتے ہیں حیوانات کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی اپنی نسل کشی کرتے ہیں بڑھتے بھی ہیں ان میں کچھ چیزیں ایکسٹرا آ وہ موومینٹ بھی ان کے اندر ہوتی ہے حرکت بھی کرتے ہیں لیکن ان کے آپ آپ عالم ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی درخت کے ساتھ بندر لگے تھے کوئی آدمی گیا اور جنگل میں دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ چیٹے لٹک رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جناب بہلی بندر لٹک رہے ہیں اور چوتھے کے ساتھ زیبرا لٹکا ہوا ہے تو اس نے بنڈیوں کی طرح توڑ توڑ کے یا یا سیبوں کی طرح توڑ توڑ کے اکٹھے کرنے شروع کر دیے کس درخت کے ساتھ لگے تھے یہ حیوانات یہ ایک انڈیپینڈینٹ کریشن ہے الگ تخلیق ہے لیکن دونوں کو کیا کہتے ہیں لیونگ تھنگس لگ نان آپ نے تقسیم کی پتھر کو آپ نے نان لونگ کہہ دیا درختوں کو بھی آپ لوگ تھنگ کہتے ہیں حیوانات کو بھی آپ لونگ تھنگ کہتے ہیں اور انسان اس کے اندر حیوانات والے بھی کچھ فنکشن ہیں لیکن وہ حیوان نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ اے کریشن کسی بندر کے گھر نہیں کوئی بندر دم گسنے سے انسان نہیں بنا تھا جیسا کہ یہ کہتے ہیں انسان اسی طرح جس طرح حیوانات کسی درخت کے ساتھ نہیں لگے تھے لیکن لونگ تھنگ ہے اسی طرح انسان کبھی بھی حیوان نہیں رہا ہے حیوانات والی کچھ خصوصیات اس کے اندر ہیں کیا یہ بھی کھاتا پیتا ہے یہ جمادات بھی کھاتے پیتے یہ نسل کشی کرتا ہے اس کی نسل بڑھتی ہے جمادات کی بھی بڑھتی ہے پودوں کی بھی بڑھتی ہے حیوانوں کی بھی بڑھتی ہے انسانوں کی بھی بڑھتی ہے سوتا ہے بعض پودے بھی سوتے ہیں بعض حیوانات بھی سوتے انسان بھی سوتا ہے یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں ان والی ہیں. لیکن یہ حیوان نہیں یہ ایک الگ تخلیق ہے ماں کے پیٹ میں جب انسان بننا شروع ہوتا ہے پلن فرمایا سم اخلاق نل نت خطا کا تن فخل مدغ تن فخل مدگا تا ایزامن فق صاون سمن پھر ہم نے اس کو ایک اور تخلیق بنا دی. پھر یہ کوئی اور تخلیق اب عقل دلی کے اندر بھی ہوتی ہے کتے کے اندر بھی ہوتی آپ دیکھیں بلی اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی ہے کتا اٹھا کے لے جاتے دور چلا جاتا ہے اسے پتا میں نے غلط کام کیا کہ عقل اسے بتایا کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام ہے لاد بھاگو وہ دور جا کے کھاتا ہے اور ساتھ آپ کو دیکھتا بھی رہتا ہے کہ اب کب حملہ کرے گا یہ کھانے کے بعد پھر وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا گھر وہ آپ کا کتنا ہی پالتو کتا ہے وہ دور کراؤ گا اور دو مہلائے گا یہ معافی کی درخواست کر رہا ہے پالو جے کر رہا ہے پلیز مجھے معاف کر دے دو ملا رہا ہے اور آپ کا وہ پڑھ رہا ہے پورے آپ کے چہرے کو کیا اس کا کیا مارے گا ڈنڈا اٹھانے جا رہا ہے پتھر اٹھانے جا رہا ہے آپ نے اسے پیار سے پچکارا پھر وہ پاس آئے گا پتہ چل گیا معافی ہو گئی اس کے پاس عقل ہے یہ ساری چیزیں کیوں وہ اس کی ریڈنگ کر رہا ہے وہ انسان کو بھی اللہ نے عقل دی لیکن اگر عقل کافی ہو جاتی عقل پوری ہو جاتی عقل سے کام چل جاتا تو وہی کہنا ابش تھا وہی کیوں آئی اس لیے کہ وہی میٹا فیزکس کو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ ویلڈنگ ٹارچ کی طرف مت دیکھے آخیں خراب ہو جائیں اور اگر آپ نے دیکھا تو آپ ایک گھنٹے کے اندر ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا راجا آپ آئندہ نہیں دیکھیں گے لیکن یہ کہ کسی کی بد نظری کرنا کسی غیر محرم کو لذت کی نظر سے دیکھ لینا اس کے کیا نقصان ہوتے یہ تو عقل میں نہیں نہ آتے لہذا اس کے لیے وہی کی ضرورت پڑی وہی نے ہاتھ پڑا پکڑا جہاں سینسز نے جواب دیا وہاں عقل نے ہاتھ پکڑا جہاں عقل نے جواب دیا وہی نے ہاتھ پکڑ لی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی بدن مر جاتا ختم ہو جاتا مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے یہی روحے سب کچھ ہے عذاب بھی انہیں کو ہوگا جنک میں بھی یہی جائیں گے سارا کچھ وہاں پہ اسی روح کے ساتھ ہو اچھا جی یہ بدن کیوں نہیں بنے گے دوبارہ چکر نہیں مانتی بس بات وہی ہے کانٹا دکھا رہا ہے پچاس کلو تو مدن پچاس کلو اچھا آدھار کلو گرام اوپر رکھا ہوا ہے دیکھو یہ سوئی کہتے جی سوئی تو پچاس پہ روکی ہوئی ہے اللہ تعالی نے آپ نے دیکھا پرانے حکیم میں جو کھانے پینے کی چیزیں ذکر کی ہیں کیوں ذکر کی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کے دی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹیمپٹیشن دے رہا ہے لالچ دے رہا ہے ہمارے جو ہمارے اندر چینل رکھے ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شادی کروا دوں گا اور ایسی خوبصورت بیویاں ہوں گی اور ایسے بہترین محلات ہوں گے ساری زندگی دبئی میں وہ مزدوری کر کر کے تیس سال میں ایک گھر نہیں بنا تو اللہ تعالیٰ کہتا وہاں اتنے بڑے گھر بنا دوں گا لالچ دے کے عبادت کرواتا ہے ہم سے اور کہتا ہے کہ یہاں تمہیں اگر ڈبل بیڈ نصیب نہیں ہے تو وہاں میں سونے کی تاروں والے بیڈ تمہیں دوں گا سونے سے بنے ہوئے بعض لوگ یہ سمجھے ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل بھیجے کن کے لیے ایسے ہی بگڑو کے لیے فرمایا بت آلاسو رو یہ شریر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں آپ بتائیے رو ٹیک لگاتی ہے حال رو ہے کہ رو ٹیک لگاتی ہے کوئی بدن آ گیا نا جو ٹیک لگائے گا اور رو کیلے کھاتی ہے اور بٹیر کا گوشت کھاتی ہے کہ یہ تم پھاڑتے ہو لاہ میں مما ممبا یشٹا مما وہ یہ دودھ کس کے لیے رو دودھ پیتی ہے اور یہ پانی دودھ پی پیگے گی پانی دودھ شہد کون پیئے گا پیا سور مرپوا مرفوع موزوں و نا مارے کو مسفوفا و ذرا بھی مفسوسا یہ کون بیٹھے گئے ثابت یہ ہوا کہ بدن کی بات ہو رہی ہے روح شادی کرتی ہے کہ بدن شادی کرتا ہے یہ ساری چیزیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بدن تمہارے ساتھ ہو. اچھا جب انہوں نے یہ کہا یہ اقلیت پسند ابھی نہیں ہوئے یہ ان کا نیا ایڈیشن ہے لیکن یہ قرآن میں بھی ہے اور قرآن سے پہلے بھی تھے فران کو دانشور کہا گیا ہے قارون کو دانشور کہا گیا ہے قرآن نے کہا ہے ہمان کو دانشور کہا گیا ہے کانو مستب یہ سادے بصیرت لوگ تھے ہوا کیا عقل کو حاکم بنا لیا انہوں نے آن؟ انجمن ترقیان، ترقی ترقی ترقی پسند آنے پاکستان سنکرز فورم یہ نام دیکھیں آپ ذرا اور انجمن دانش وران ان کا قابل دانشوران جو ہے یہ دانش عقل ہے جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی چاہے وہ بات اللہ کا ہے چاہے وہ بات رسول کا ہے چاہے کوئی کہے کالو مستف سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد سب کا آخر میں آیت کے فرمائے وہ کانو مستب یہ بھی اپنے آپ کو بڑا دانسمار کہتے تھے بے ووف لوگ نہیں تھے قارون نے کتنا پیسہ کمایا تھا کیسی کیسی تکنیک اس نے استعمال کی تھی کالینا باؤ تھی تو والا علم میں نے اپنی تکنیک سے کمایا بزنس سے کمایا تم آ ٹیکس لینے ہوئے موسا کہ بھائی اللہ کا احسان نکالو کمایا میں نے اپنے تکنیک سے انہوں نے کہا کہ جی جب ہم مٹی بن جائیں گے ایف ایفزا کنہ ایجام تنخراجون کہا کہ جناب جب ہم ہڈیاں باندھ جائیں گی کھوکھلی ہڈیاں اور مٹی گوشت مٹی ہڈیاں کھوکھلی وہ جو مادہ زندگی کا وہ بون میرو وہ بھی ختم ہو گیا اور ہمارے باپ دادا صدیوں سے مرے ہوئے با ملو لو نا ہمارا پہلا پیو دادا بھی کل نام کیا بات ہے جملے دس نہیں آتے ترجمہ کرنے قرآن کا بیٹھے ملائم ملائم مناظراجن کے رانی نے اس قسم کے ایک آدمی کا ذکر کیا فرماتے ہیں کہ بجائے وہ ٹھیک ٹھاک لگتا تھا آدمی تو کوئی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کی بیوی بھی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں اور ان کی ماں بھی ہے تو جائیداد کس طرح تقسیم کرنی ہے تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے سورت تبت یاد پڑی انہوں نے, کہا تو انہوں نے کہا اس میں پڑا ہے ماں کا شب نے کہا تم نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے ماں کا شب سارا ماں کا ہے ماں کو دے مولانا مناظر حسن گلالی رحمت اللہ علیہ نے کوٹ کیا یعنی پیٹ یہ ہے کی جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ بدن اور ہمارے باپ دادا کا بدن آئندہ جدید ہم دوبارہ ہوں گے ہمارا جسم نیشنل سے بنے گا آئندہ رف خارجون نام ہاں وانتم داخرون اور تم اس دنوں رسواؤ گے وہ تمہیں آیا ہے اپنے باپ کی قبر کھود کے مٹی لے کے آیا اور آو تلی پہ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھونک مار کے اس نے اڑائی ہے اور کہتا ہے کہ یہ مٹی دوبارہ بنے گی آپ نے فرمایا ہاں یہ مٹی بھی دوبارہ بنے گی اور تو بھی دوبارہ بنے گا اور تم دونوں جہنم میں جاؤ گے سوال یہ کیا گیا کہ جی اللہ تعالیٰ یہ بدن دوبارہ کیسے بنائے گا اب دیکھیے یہ جو کیسے اللہ کے بارے میں آتا ہے تو آپ اللہ کو محدود کر رہے ہیں اللہ کے کسی کام ہے کیسے نہیں ہے یفعل ما مایہ یحکم ما حکم و لما فعال جو چاہتا ہے کرتا ہے. کہا کیوں نہیں بلا کابرین آلان سنانا ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک یہی بنائیں گے ایک فرانسیسی ماہر جو تھا انسانی امور سے متعلق میڈیکل میں اس نے یہ آیت پڑھی اور وہ مسلمان ہو اب آ کے فنگر پرنٹس کی بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں اربوں انسانوں میں ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹس نہیں ملتے جگہ کتنی سی لکیر اسی طرح نظر آتی تو اللہ نے اس وقت کہا کہ بدل کو چھوڑے میں فنگر پرنٹس بھی یہی بناؤں گا اب عقل آجز آئی یہ بت پرستی کس نے پھیلائی ہے عقل نے پھیلائی کیوں پھیلائی ہے یہ اس کی مجبوری تھی عقل کہتی ہے اس لیے کہ اللہ کو ماننے کا وجدان ہر انسان کے اندر موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے خالق کا کوئی بائیو ڈیٹا ایسا دیا جائے اس کی کوئی انتہا ہو اس کی کوئی ابتدا ہو کوئی ناک نقشہ ہو وہ کیسا ہے وہ بیٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں ناک ہے آنکھیں ہیں کیا تم کہتے ہو کہ وہ کسی مٹیریل سے نہیں بنا اللہ کسی مادے سے نہیں بنا ورنہ اللہ اپنے بدن کے لیے مادے, مادے کا محتاج تھا اور بدن پہلے ہوگا تو اللہ بنے گا وہ مادہ پہلے ہوگا تو اللہ کا وجود بنے گا اللہ کا وجود ہے لیکن کسی مٹیریل سے نہیں بنا ہے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کے کان ہیں نہ اس کی زبان ہے وہ کیسا ہے عقل آز آ جاتی ہے اس لیے کہ اس نے آج تک جو مخلوقات دیکھی ہیں وہ جب یہ سن کے لے کے جاتی ہے پیچھے پرانے فوٹو نکالتی ہے فائلیں نکال تو اسے کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ وہ آجز ہو کے پھر اپنا ایک ایسا خالق بناتا ہے جس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں جس کے دو پاؤں بھی ہوتے ہیں ہاں اس کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اس کی بغلوں میں سے کوئی دس ہاتھ نکال دیتا ہے یہ بڑا طاقتوار ہے ہمارے سے دو ہاتھ اس کے بڑے ہاتھ ہیں جب علیہ السلام کی قوم نے دریا پار کیا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے لیکن کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی نا تو نہیں جمتا تھا کہ ایک ایسی ہستی جس کا وجود ہے لیکن وہ کسی مادے سے ہی نہیں بنا نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھیں نہ کان لا کا مثل ہی شاہی اس کی کوئی ایگزامپل نہیں اگر ایگزامپل ذہن میں ہو تو اس کے ساتھ ٹہلی کر کے دماغ یہ بتا کہ وہ کیسا ہے جب وہ تھک جاتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کیسا تھک جاتا ہے تو انہوں نے کہا یا موسا جال الا کمالیہ موسا بھی ہمیں بنا دو نا کنسنٹریشن کے لیے ہم بھی احتکاب کریں ان کے چھوٹے کو ایک ہی بنا دو لیکن بڑا بنا دو ذرا اتحان تو اطانو یہاں کنسنٹریشن کے لیے کیا کہا تصور شیخ کرو اپنے پیر کا تصور کر کے بیٹھو اس لیے کہ کوئی تصور کیے بغیر توجہ کیسے جمے گی آپ کو کسی نقطے پہ جمال نہیں ہے توجہ اب اس سے منع کرتے آپ جو علماء حق ہیں وہ اس تصور شیخ سے چونکہ یہ شیر کی طرف لے جاتا ہے منع کرتے لیکن بہرحال یہ بت پرستی عقل لے کر آئی ہے عقل کو کوئی ایسا معبود چاہیے جو سامنے بیٹھا ہو جس کے بارے میں وہ تصور کرے اس کا کوئی سارا ہے کوئی پیر ہے بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہے کیسا ہے لہذا انہوں نے بڑے خلوص اور اخلاص سے بت بنائے ہیں کیوں نہیں یو کر بونا یہ میں اللہ کے قریب لے جائیں کوئی پیار کا مظہر نہیں ملتا اب وہ بت ہے اسے انہوں نے خدا کا مظہر بنا لیا وہ اسے خدا نہیں سمجھتے عقل کی مجبوری اس نے خدا تراشا ہے کوئی ساتھ دوں وہ بنانے چلے خدا تو اپنے جیسا بنا دیا انہوں نے جب کاٹ کے دیکھا تو ایک ناک اس کو دے دی آنکھیں دے دی کان دے دی انسان جب بناتا ہے خدا تو اپنے جیسا ہی بناتا ہے اور خدا کو تصور کرتا ہے تو اپنے ساتھ ہی تصور کرتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے اور کہیں بھی نہیں اور ہر جگہ ہے وہ لا مقام ہے اللہ تعالی کا ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ اس کی تخلیق ہے یہ اس کی مخلوق ہے آپ مکانوں خالی یعنی وہ مقام مکان نہیں رہتے وہ لا مقام ہے آپ اس کو جگہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اسپیس نہیں کہہ سکتے اور ہر جگہ بھی ہے آپ مکانو خالی اس کی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت حوالی عقل نے بت پرستی کو رواج دیا ہے عقل کہتی ہے مجھے کوئی ایسا خدا دو جس کے سامنے میں سر ٹیک ہوں تو تصور تو ہونا نا کسی کے قدموں میں رکھا ہوا ہے ایسے خدا ایسا خدا اس کے اسکیچ میں نہیں آتا کوئی اسکیچ اس کی سکرین پر بنتا نہیں ہے جس کا نہ آپ ہے نہ منہ ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ وہ کسی مٹیریل سے بنا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے لہذا بت پرستی کو بھی رواج اسی عقل نے دیا ہے عقل نے اپنی مجبوری پوری کرنے کے لیے اپنا رانجا راضی کرنے کے لیے بت بنا لی ہے اسی چیز کا دکھ ٹل مکہ کو یہ ہمیں کافر کیوں کہ اللہ کے گھر کے ہم متولی ہیں حج کرتے ہیں اللہ کے گھر کو دھوتے ہیں گلاب پہناتے ہیں سبا مروا کرتے ہیں یہ بت تو ہم نے اس لیے بنا ہے ماں نہ بور اللہ دلفا ہم تو کنسنٹریشن کرتے ہیں اللہ کے نزدیک جانے کے لیے قریب ہونے عقل ہے عقل ہی وہ اصل میں پسلن تھی جہاں پہ پھسلے پچھلے بڑے بڑے فلسفیوں نے یہاں آ ٹھوکر کھائی تو عقل وہ محدود کے سوٹی ہے جس پہ لا محدود کو نہیں ناپا جا سکتا نہیں تولا جا سکتا تو عقل پہ قرآن کو حدیث کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد کر دیا رستہ صاف ہو گیا قرآن کے تمام معجزات کو تمام معجزات بغیر کسی استثناء کے تمام معجزات کو عقل کے خلاف کہہ کر کرد کر اور باقی رہا کیا ان کے پاس کبھی کبھی انہوں نے اپنا نام رکھا تھا اہل قرآن یعنی حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ ایل قرآن ہے نہ وہ اہل حدیث وہ کچھ بھی نہیں ہے بے اقلیت پرست عقل کی پوجا کرنے والے وہ نیچرلسٹ فطرت کی پوجا کرنے والے وہ بائیولوجسٹ ہیں بس بایولوجی ان کا خدا ہے وہ جو کہتی ہے اس کو سچا سمجھتے ہیں باقی کسی چیز کو سچا نہیں چاہے وہ نماز پڑھیں چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ کچھ بھی کرے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے چاہے وہ کسی طرح بھی کیا جائے اور اسلامی تاریخ کے اندر متضلہ اور خوارج اور دیگر جو پیدا ہوئے ہیں اس طرح اکبر کو جس نے خدا بنا دیا تھا وہ بھی اسی قسم کا آدمی اور جس نے ایوب خان کو خدا بنا دیا وہ بھی یہی آدمی عقلیت کی پوجا کرنے تو عقل اگر تابے رہے اقبال نے کیا کہا اقبال نے کہا کہ گزر جا کل سے آگے کہ یہ چراغ نور راہ ہے منزل نہیں ہے اسے ساتھ لے کے چل لیکن یہ کیسے منزل نہ بنانا اسی کی بات آخری بات نہیں آپ دیکھیں منطق پہ اگر آپ اس کو نہ پہ عقل اکل عقلی جو معاملات ہیں انشاءاللہ شاء جمعے میں ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے